سرک رکھ دوخ والذي يقين سبحان الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم ترضى وَلَا تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ عَدْلَهُ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا مِنَ اللَّهِ رسول سبحان, سبحان الله, الله ما شاء الله حمد لله ان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملكات تطهر على النبي يا ايها الذين امنوا بند میا بند اللہ ہم دو سلادم لمبیا ختم تحت سلا پیش کرنا تو ہے جلش مبارک محفل اپنی رحمت دیوار شرف قبول آمین آمین سیداد فخر شاد سبد ال کریم شاہ شاہ اللهم بركاتك يا عليم الله وفاضل اكرام خدراء الكرام دينا حق دي محمد رکھوان والے غيور سنن رسول الله والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اجديش مبارک محفل اچنا چیز میں جس موضوع کلام کرنی ہے اس نعنوان ہے اسلام دل میں جذبوں سے زندہ رہتا ہے سبحان اللہ جذبہ دل دی ایک کیفیت دا نام ہے در مولا کریم نے انسان نوں ایک پورا جہان بنایا اس انسان بے اندر والے جہان بے وچے ایک بادشاہ بھی رکھے اس بادشاہ سارے بنا کوئی وزیر بنا کوئی مشیر بنایا جی جگ دہان کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے کوئی تیرے میرے ارگے وہ آوام تیرے آیا ہوں یادے ہوں رب کریم نے انسان دے بھی سیاسی نظام رکھا جی جگہ سیاسی نظام انسان ایک سیاسی نظام ہے جی جگ دتا ہے چنگے سیاسی بھی ہوں دینے دے بھی. جی انسان درد بھی <سؤال> کوئی چنگے سیاسی نہیں تو کوئی بہڈے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <بھیدے> جہ نفس <تے> اس <دے> ملحق تے چنگے وہ نے جہ دل اسے ملحق عجیب ترین رب کریم نے نظام رکھا ہے, کہ دل بادشاہ ہے باقی سارا نو رایا بنایا نا اس سارے آزاد خبر دش آزاد پیادے نے اکلے کی وزیر ہے دل جدو فیصلہ ہے جڑا حکم پھر سارے آیا نو مننا اللہ بس اتنا فرق ہے اس جگ اندر والے جگ इिपर नादारी एनी देर तक जिनी देर तक बादशाह छिपर ना छले उन्नी देर तक रिया नहीं मन भी बादशाह भावे चंगा हो गए डंडे न نظام نہیں کریم سونے بنایا سونا بڑا جانتا ہے کہ انسان کا نظام میں دشمن بنے شیطان ابلیس دشمنی بڑی عبادت کر تے, تے رب کریم بھی اون اجر نالو نال ہی دیکھ گیا ہے کیونکہ رب کریم آدھے علم نال جان ریا سی بہ ایک دن ادھانت پی عبادت ریاض کیتا رکھ نہیں مولا سونے سجدہ ہے درجہ اچا چ دتا ہے مر سجدہ ہے مر درجہ اچا چ دتا کردا گیا رب درجے سہولتاں دینا گیا لے لا موجا مار نظر بن نہیں سکتا شان اس سونے لائک لیکن رب کریم تو بعد والا ایک درجہ رب کی نیابت خلافت کا ہے اس درجے تے پہنچا تے سارے فرشتیاسان بھی, تے سارے ہوتے بھی، تے ساری مخلوقات دا، بادشاہی کا دا، حکومت دا بخا سی کمینا اصل رب کریم بدلہ جڑا او دیا گیا نا اچے درجے سہولت آسائش سارا کچھ جو دیا گیا رب بھی جاندہ سی جی بک اللہ اللہ دا لہذا مولا سونے بھی ناڑ رکھا ہوں جدو ای چکی ہے اس مقام تے رب کریم بھی جاندہ سی یہ جی ملوم دی نیت کی ہے فرشتے تے فرشتے اگو بولے کالو اطا سبحان اللہ کوئی آنا درپیت درپیت تے بولے قالو من قدما. مولا سونے یہ نوبڑا ہے یہ تو خونریزی کرشی قتل و غارت فتنہ فساد لڑائی جھگڑے دنگے فسادیں بڑا کچھ کرنے ہیں نحنو نسبح بہمدک و نقدس لک اشا تیری تشبیہ بیان کرنے ہیں تیری پاکی بیان کرنے ہیں تیری حمد بیان کرنے ہیں چھوڑیا ماشاء اللہ, اللہ مولا تالا صرف موڈے تڈے ذوق کا بیان پیشاء اللہ رحمان تسا سن سو تیران رح جا سوئی آ گلا بھی نو جی فرمایا فرشتے چپ رب کریم فرمایا مٹی لیا لبا واقع مفت سر کرنا میٹھی لیا رب کریم فرمایا سونے سوڑیادی قدرت نال بنایا بنا رب کریم نے فرمایا اس جدول آدم, سجدہ کرو آدم جدو حکم فرمایا ہے فساجدو سارے سجدے چین الا ابلیس اے نہیں ڈگیا لم من الساجدین سجدی ونڈ پی درد وجوہ ایک ہوں والا جڑا سجدا ہے او ہوں ہے ربا واسطے جیڑا نو دکھا فرق اللہ... اللہ... حلق... اللہ... ہو سکتا ہے لیکن اصل جو سجدہ کردیا نیت چی فرق سکتا لہذا رب کریم ہوں دستا پیا ہے ایک گئے نا سجدے نام ایڈا کبھی نا بھائی بھی رلیا ہو سکتا جیسے لیکن ہو سکتا ہے نام اڈا سی ارکڑ خروتا مولا سونا فرما کھا لا کر لو امر تو ایسا تین حکم دیا سجدہ کیوں نہیں سجدہ الے نہیں رب کریم صرف پوچھ رہے پیا پی پیا اگلے جب جد تک جواب نہیں سجدہ الے نہیں ماپس میں پتا سی بڑا کمی نا سی نو پتا سی شیتان دلیل بغیر نہیں مولا سوڑے فرمائے ادر ویخ گل نو سمجھی میرا دلیل کا دونوں اب چنو مٹی دعو کی ہے میں ہاں ہوں میرا ادھر ویخ میں سوال پوچھ کے گل سمجھا جی اگ بال پی اگبار ہو مٹی اگ بالو مٹی اگ بالو مٹی موک جاندی ہے کہ پک جی جہاں مٹی اتنے اگ مٹی پک ہے تے جی آگ مٹی مارو. مدھو دی دلیل پہ سی رب کریم بھی گل جان رہا سی ایک مہینہ اندر دا ہرشد اگ نیابت والے مقام ارادہ بنایا سی پر رب کریم کسی ہو گیا کھے مقام تنا کچھ می اوی نہیں جا سکیا رب دی نیابت والے مقام نہیں پہنچ سکیا حسن دی اگ و آسی سی رب جاندا سی کمینہ اصل تشر دیا سڑیا تا رب کریم درویش یہ میں ادی دلیل رد سامنے کر دتا ہے مولا کریم قدرتا مالک پر جواب چاہدہ سی تیرا گوفا بھی ایج بند کر سکا سی میری دلیل تے کچھ بھی نہیں رب کریم دل دلیلے رب کریم جواب نہیں جیسے رب قریب ادا دل گندہ ادا دل گندا دل ہے اوزاد بادشاہ بادشاہ گندہ اپے سوالہ الناس على دين ملوكهم لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں رایا بادشاہ دے دین تے اودی ہے دل گندا بادشاہ گندا جے بادشاہ گندا رایا وی نال گندی دل چنگا رایا چنگی جدوں رایا چنگی بندی ہے رب کریم جڑا جہان بنایا ہے او پورا جہان چنگا بن جا نائ تحکی نارما مونا محمد دے نا، لے دا جی فیض مبارک سی مرنا خطبے میرا لتا کمڈیا انج کچھ فیز فرمایا نا جو سی نل کھلیا ایک ایسی میں فیض مبارک مڈ بن کے پیش کر کے انشاءاللہ اللہ ہے رحایت اگلا بھی سارا لیکن جیڑا نا جی مڈ خاص اے میں فیض مبارک جناب نو پیش سبحان اللہ دی وجہ تو تا رب جواب پہ دے صرف تیرے اندر تو کب وڑ گیا والا لیکن مولا سونے جنو چایا اپنا نائب بنایا کیونکہ اتنے امل نال نہیں چلتی اس مالک مرضی چلتی ہے مالک مرضی چل رہی ہے تیان کر کے فقیر لوگ نہیں سن کر دے دی رحمت دے نے بائی مارا آخروج امی نہ سوا کے جاد فوج نکل جا دلی اگو دن میری بھی چھٹی دے چھوٹی دے اور جا دیتی انکا جا ہے اور لگا مولا سونے میں راہ مل کے بہ جانے لاکھوں دن کا اللہ کی کرنا کیوں ممبئی وعن وعن بنے نا ایک مہینہ ہے نائب بنایا رب نے ضرور اردو اولاد ہونی نیا بت خلافت کا نیدان چلنا ہے رب کریم کدیو گا کدی کبی کدی اگو آدھے گا کرنا کی شکر گزار بندے نہیں رح دے شکر گزار تک ہی ملنگ یعنی مطلب پچھو گل چل رہی ہے رب کریم دی خلافت نیامت خلافت والی کریم انسان نیامت کی ایک ایک قدر دا پتہ نہیں نیامت دا, دا پتہ رکھے وہ قدر دان بن جا گئے ادھر سونے یعنی کی مطلب شیتان پیا کر دے مولا سونے بندہ نہیں را, را, را, را اصل انسان اصان رب نے نائب رب کریم سندوا خلیفا بنا گئے جی خلیفے رح گا ویک حکنے پیر پیر پیر دا مرید روے گا تے خلیفہ بھی تے جے پیر دی شاہلیے پرید چلے چل تے اور خلافت کی کتوں رحنی ہے اور رب, کریم دی رب کریم اپنا نائب ہے انسان جدو بندہ رب نا کدو یہ چیتا رہنا ہے کہ میں اس کا نائب میں خلیفا و یعنی کہ مطلب سیدان اتا ہے مولا سونے میں ضرور تر اس نائب کی نجاوت نو بلا دیا گا تافل کر دیا گا بنا دیا گا شکر گزار جناب لالچ دیک میں تری رات بلا دے مولا سونے نے فرمایا نال اے وعدہ کر چلے آئے ساڈا بھی یاد, وعدہ یاد رکھ لمن اجمائی تیرا پیروکار بنے گا تیرا تابے دار گا بلیش اس کی کرنا ایک پٹ تھوڑی مٹھی رکو اس کا کام کی ہے سب دے نو بیڑے دینے نے دل منیجنی, منیجنی, منیجنی پلیت نے کی کام کرنا ہے اس نے غلط جذبے جی دے نے آدھا می کج کبوں اگوں پیچھو آن تکیا طاقت نہیں کرنا پود کے سجو کدے کبیو کدے اگوں کدے پیچھو ہر پاسو بس اسے پودا دل نو گمراہ کرداہ فیڑا بنا لیا پھر آپ لیا ساری فیڑی بن جانی ہے بشو. بشو. بشو. بشو. بشو. بشو. بشو. بعد فٹا دل نو گاہ کردے وہ سجے کبھی آگ کدی خوابے وہ درویش دنیا کھبے کبھی آگے درویش بڑیاں کہ فل وے سونے درخت ویڈے سونے لے جانور ویڈے سونے نے یہ کام کر رہا ہے جل نمرہ کر نہیں ج نہیں بٹے جی بیٹھے یا پتہ نہیں بیٹھے جو سور صرف مراشی ہوں سرگی دیا رگا دین دیا رگا جاندے ہوں مراشیا کا یہ کام ہوں اللہ دے فضل و کرم دے نال رسول اللہ دے دے حکمت شیطان دے دے. ان چار چل چلا مولا روم سرکار فرما دینے کو سبحان اللہ میں کے بھی شاید ایک وارا. لیکن وقر ہونا مبارک بیان کی صرف ٹکڑا سنا سنا ایسا ہے کہ پورا موجوا نیچوڑ پی سنی ہوئی گل دوبارہ سنا چیٹ متعیل مولا روم فرما نے محمود حزن بھی بادشاہ سی غلام ایاز سی چار دنیا نو حسد ہوا پہن لگے بادشاہ چار دے پہلو اس لڑے نو غلام نو خریدا ہی چار دن کا لوڈا سات وغیرہ لگ جائے آئے مشورہ لینا ہونا نقصان سے بٹھا ہو بادشاہ یار تصا نہیں جان دے می پتا ہے جنا میرے پیار کردا ہے نوکری چ مر گئے مر گئے سنو تیرے پیار ہی کوئی نہیں سڈے پگے آ گئے ایو ہی سنو تیرے پیار کوئی نہیں تری نوکری چمرا کدھر گئی نی بادشاہ اپنی ہال اگلی لڑ پچھلی ود گئی مرضی آئی مرضی آئی کر سنا جو مرضی آوے کر بادشاہ کہیں بادشا لگیا کہ یار ناراض نہ ہو وہ. درجے آرجے آدھے نے مرد پے اگا ہے, کوئی پیچھا ہے محمود خگن نبی چند تو امتحان لیا آہ! کی بادشاہ بیٹھا تخت وزیر را سلام بلایا وعلیکم السلام اخنے وزیر نڑے آیا کہ پیالہ وزیر ماری وزیرا بڑا, بڑا جگ تے کوئی نہیں سونا پیالہ بادشاہ تحلے جی آخ بن تو مڑ پیا آخ جوڑ <تصفح> میں کت جو رکھتے اگر گزارش سنو ترد کرا جانکی آن پارد کرمایا تسو مینو بنایا آدھے نفع نقصان دا خیال رکھن والا نوکر وزیر میں تڈے نفع نقصان دا خیال رکھنا نفع نفا ل نقصان نہیں ہونا Hey. میری تو وفارش یاری تا ہے میں ہاتھ بن کے آرد کرنا سونے یہ پیالہ بڑا کیمتی ہے یہ جگتے کوئی نہیں لگے نے جواہرات لگے نے سارا کچھ بےکار جان ہے نہ بادشاہ فرما دیں اچھا بہ جا دوسرا وزیر آیا نیڑ بلایا فرمایا پیالے نو فن این پیالے نو نظر ماری وزیر نو نظر ماری اکا ویشار امتحان پہ چل رہے بہانا تیسرا آیا چوتھا آیا ہر کوئی باہ نے کردار کیا آخر تیاز آئے بادشاہ فرمایا ہوا ایاز آ پیالہ پل چکیا پتھر فن داد لگا یا سونے گلتی ہو گئی بادشاہ فرمایا چاجا یاد تر پیچھا آئے ودی نا پوچھا نام راج بی سنگ بچایا تین ایکل بھی کوئی تلے او لگا بدھو تاہد پیالہ بادشاہ پیالہ جے پیالے نو نظر ماری جے یہ قیمت گم ہو گئے جے قدر ہی گم ہو گئے جے ادی خوبصورتی ہی گم ہو گئے جے میں پیالے پیالے مالک نو ویک میں جن پیالے کی قدر تانی ہے پر پیالے مالک نے حکم دی قدر نہیں جانی تقبیر تحقیق استاد احمد مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیزا مرشد خواجہ محمد شبی چشتی صاحب علماء حق کہ اقبال بولے ہر کو تنقید سے فرستی نہیں کو تل کی د سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بلیاد رکھ عشق پر کے عشق دے جل ہند ممبل لے اللہ سبحان مولا اے روم فرما نے مولا مبارک محمود ایک دنیا ایک خالق وزیر نفس ش لا سر ویخ کیڑا کیم سی ویخ, ویخ سونا او پیالے گم ہو گئے نی پیالے جو گئی رہ گئے نے بندے آئے نے دنیا تفس پیا سی ادھر شیطان آئے اس حملہ کی کیا ویخ دنیا کی جانو بھی سو کے گی سپ کے جی نے ویکو دنیا نا دنیا دشک بنو وزیر بنو وزیر بنو رب کری جگ سیتان آ جائے شیتان آ جائے شیتان دارس آ جائے اے ایریے دتے نے اندیا تالیما تعلیب دیتے نے جیسے دنیا کا عاشق بن رہے یعنی محمود دا وزیر بن دے یاد نہیں بنتا رب کریم سوا لے امبی نبیوں میرے پاپ نبیو جاو ایل رب کریم کی بند کی بھر دے رب دی قدر بھا رب دی شان دس دلکل ماتشا ماتشا و تو ایم کل سبحان کل پاک رسول آئے نئے امبیا آئے نی On a رب دی بندگی والے نے تابیداری والے بیدار, نے تا والے بیدار نے خالق حکومت او پیدا کی اور جذبے پیدا کیتے نے جیڑے جذبے بندہ رب دا وفادار رہن دے رب دا تابیدار رہن دے ادھرو شیتان آ پیالہ وے پا کریم مستفا کری وا ل فرما نے خبردار پیالے وال نظر نہ مار امام پاک آپ گزر رہے نے ایک روڑی دکری دا مردہ بچہ سٹا پیا جی بکریاں ترو پہ اللہ نہ کرے ترو پے کوئی بکری پل چکتے لوکی سٹ دینا روڑی دے, چوک دینے لوگ دینے دینے دے مردہ بچا سٹیا پیا امام الانبیاء پاک نے صحابہ جدو کولو دی گزرے نے بچا وہ پٹ کے بو ماری پیا نخلا رکھ امام الانبیاء پاک نے قدم روک کیا کیا فرمایا اے میرے سیاب میری اے دسو کیا اس نے مالک دی نگاہ دے اندر اس پکری دے مردہ بچے دی کوئی قیمت ہے وے عرض کردے نے سوڑیا جے کوئی قیمت ہو دی چوکتے عروری تے کیوں سٹنا پاک رسول فرمو دے لے فرمایا میرے یارو اس دنیا اوتری دی قیمت رب دی نگاہ ویچ اس مرتا بکری تے پچے لارو بھی ہے رب کریم دی بار دانے اے دنیا اے بھی زلیل جے کوئی ذرہ پرابر بھی قدر ہو دی رب کریم کافر نہ دے دے قدر نہیں جے قیمت نہیں جس پاک رسول امل بدل نال قبول دل نال کیتا کی بدل نال بولیا پھر بہو زبان سب کے فرمایا پہ بن چلایا سن ارا فلسمی پہ ارشو فرشی تکایا جی دھبر آیا واہ کیا بات اس بادی لکن آ سو شیتان آخر ویخ پیالہ کمتی ہے کے پیا مو گئے حائے حائے لگر کوئی فرید کوئی داتا خلطانی ورگا ایاز آ گئے کوئی ختم ورگا آ مار د پیالے نو بھن سٹ دے اے, اے آہ دنیا رن خے پلی تھی آہ آہ ات کی تھی مل مڑ دے ہوں دنیا کار سیام فادل گوشے بے رو دے وہ دنیا پیچھے ویک لوک نما ایک پل سکھنا سو دے نارائ تقبیر نارائ رسالث نارائ تحقیر اللہ حق نعرہ غوثیہ اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ ادھر کھو ہونے جہا اس دنیا دیالے گم ہویا وہ وزیر جڑا بادشاہ دے حکم تک او بنیاز بن دے جڑا جی مالک حقیقی دا حکم پاوے جی بھی قیمتی شے ہو چلا پیالے ماڑا موٹا ہووے بھی صحیح تھی دیر جی نی دیر تک مالک بنان دا حکم نہ دے آخر اس جاگے وقت گزار لائی روٹی ٹکر پانی چاہیے اس پیالے نال اک تعلق رکھ بال بچیا نو چاہد اک تعلق رکھ او دنیا در آدھی زندگی گزارنی رکھ کیوں اے لا محمود دے دنیا دی ہے رکھے مولا دی وجہ تو رکھ رضا واسطے مولا دی وجہ تو رکھ ادا واسطے رکھ اس مالک حقیقتی سمجھ کے احال الحمد للہ ول بخل اللہ بخلو ل محبت بھی رکھ رب واسطے بوکس بھی رکھ جنہاں پیار دا فرماوے پیار کر نفرت تے بوکس دا فرماوے اولا یعنی مطلب ایلال کما نی اک دنیا لہل اے دنیا بچ تری بیوی بی بی آئی ہلال کی باقی حرام نہیں بچی دنیا پیالے رکھ رکھے جدو آخر لا پیالہ بن دے ایڈیاں فردیاں نے اے تیرے لے اے پیالہ بن دے اڑ بن دے پیالہ یہ پیالہ سونا یہ حکم میرے مالک کا حکم کی ہے مالک حکم دے پیالہ رکھے مالک حکم ہوئے پیالہ پلے مالک کا حکم ہوئے پیالہ تھو مالک دا حکم ہوئے پیالہ تھوڑے جذبات سونے پاک سرکار دار سوندے آدھے رحد نے آدھے رح گارسا کا کم کی ہے انسا نے یہ کام کرنا ہو دے اونا آن کے جذبات بنا لے خبردار میرا پیالے گا مالک نو یاد رکھی یہ پیالہ کدی یاد تے مالک دی وجہ ادھر شیتان لوگ ویخ پیالہ سونا ہے پیالہ فلاں پیالہ ڈمکان ہے پلا اگلا ہے فلانا ہے پچھلا ہے باشے دے جو بس تاں کا اخبار بول دے ورگیا نو ویخ بولد جو کر دے اے دعوے کردے اے لیکن کام کر دے دینے وزیر والے نو ایش میں رہی گرمیاں نو حسین میں رہی شوخیا نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی دیریا نو نبی کی تڑپی رہی نو خب ہے سلفے عیا میں <داجعه> لچک ہونا جھک جانا جھک جانا خم کھانا جھک جانا ایاز کی ہے سی نت سلف ہو دی زینت اینت بندے دے واسطے بندے دی زینت کی ہے رب جان شفاشا نے اشق کما نے پیار کردے زلفا نو محبوب بنا ویخ ہوں پندا اج دیا زلفا وگوں خمدار بن جائے محمود بھی ایاد وال مائل ہو دے کوئی بندہ او جذبے جڑے رسول دکھے انہوں نے جذبہ نو لے کے کوئی بندہ سلف ایاس وانگو خمدار بن جان دے پھر رب کریم فرما دے ای میرے بندے کی دین اج تیرا کی ارادہ ہے وہ کا کی دس تیرا کی ارادہ ہے وہ بابا فرید دس تیرا کی ارادہ ہے وہ مامی بھئی ہی ترا کی ارادہ ہے یہ گل چیک لگتا دیکبال کرنا خدی کو کرے پلان دلان کہ ہر تقدیر سے پہلے خدی کو کری پلا دلان کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بنا چاہ تقویر ہر رسان ہر تحقیق حیدری ہر غوثیہ وہ جذبے کے بنتے نے وہ جذبے کندعے رسول جذبے کس طرح پوری تقریر کا مغد نیچو چشتی فکر ٹر جدر بن دے کوئی بھی نبی جد آ رب تعلیم لو گئے کوئی بھی نبی جد آئے ایک نبی رسول درجہ صاحب کتاب رسول صاحب کتاب رسول صاحب شریت اللہ تے نبی نبی جڑے صاحب کتاب نہ ہوجے دے کے نا دے وارستے دے نائب لے. او نا دی اور رب و ہوئی تعلیم نو پھیلا نبی بھی نے رسول بھی نیب کتاب رسول بھی نیل آدم رسول بھی نے سارے شک بھی رب کریم تعلیم لیا تعلیم لیا جذبے بنا دالیم جذبے بنا تعلیم جذبے کہ مولا سونے کلام دے کچھ پڑھ کے جناب نو پتہ لگے جناب نو پتہ لگے جذبے لے مولا سونا فرما منا میرا سوال میرے دا کر فاخوا مک میرا چنگے عمل کی تے، تے ہوا بھی بندے عورت او دے واسطے اثا پاکیزہ زندگی رکھیے اُن اون دیا گے اصا پاکیزہ زندگی دے ہوں یہ جذبہ بنے پاکیزہ زندگی لئیے کی کریے پکے مومن کیونکہ پاکیزہ زندگی واسطے پہلی شرتی مان عمل بھی چنگے کریے کیوں کیونکہ پاکیزہ زندگی واسطے عمل چنگیا کی لوڑے پاکیزہ زندگی واسطے بھی پکا ہے. بھی چنگا. چنگا دائے جی دی شریعت پل دے شریف متحرا بچے پیدا ہوتے سن آپس بین پائی دوسری دی شادی ماں تیو بھی, پیو بھی شادی جنسی ضرورت نو پورا کرن رب کریم نے قانون بنایا ہوں چنگا عمل کیڑا بنیا رب عمل دیا عمل, عمل بنیا ہوں ہابیل تابیل دو چیز نے ایک موضوع لایا شہوت کی پیروکاری ہو شادی ہونی سی کابیل کہن لگا نال جڑی جمی ہے یہ سونی ہے تیرے وہ گٹ سونی ہے میں کرنا بڑھ گیا اور او تے ایک ماں تے پیو دی اولاد کا نکاحت واسطے ایک ماں پیو داپس دا نکاح حرام مچا فرمایا ہے لہذا سڈے واسطے کم بن گیا ہے. بابے آدم پاک اولاد واسطے ایک ماں دی اولاد نکاح کرتے سنپس شریعت رب دا, دا حکم بدل گیا رب کریم فرمایا میں تعونا پچھلے اوی آزمایا تزمایا میری مرضی ہلیا کو کمائی سنوا لا मैं दबा तंगे कम कर दंगा आखिरी बंदा बन साबेदारी कर साम दे देने हम जिसन पाकि जिंदगी की जरूरत है सी ایمان نو پکا کیتا، نو چنگا کیتا، یعنی کی مطلب رب کریم نے فرمایا ماں بہن پی نانی لانی دی جرابی بھانجی بڑے پوتری انہوں ساری نو مہارم چ رکھ مہار مات چ رکھا ہے فرمایا حرام نی اور مومن بندے آخا میں گا تا کچھ او <orchestra> مولا کریم نے فرمایا ہوں چنگا عمل کیڑ میرا نکاح تیرے ہلال ویخ بھی اسے نائش بھی پوری کر سے نال خبردار جے کسے ابھی تیرا شوہر لال خبردار جی پورا مرت تکیا کل من تمین ابسکار خبردار نہ بی کسی آسا پی آخنے اص فرماج ہے, جو فرمایا ہے چنگائی ہوئی رب آزماؤ لزما اور جس ہے جائل تھا تے حاجت خواہش نو پورا کیتا ناج تو بچیا اس چا جاج تھا گی اصلو گیس ایمان والا تے چنگے کم کرالا لہذا رب کریم دی زندگی نہیں ملنی بندے رو پتا لگیا پاکیزہ زندگی اس راہ نہیں ملنی اس راہ ملنی ہے اي سبحان الله سبحان الله بندہ عمل والے لگا سبحان الله سبحان الله مولا سونا فرماؤ دے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا الله سبحان الله <تصفيق> پر می لوگ جڑے جنت تیار رحم راضی ہو جانے رب اونا تیرا بندے رب تے راضی رب بند تنگان پتہ لگیا جو رب دی رضا ایمان لمل کماؤن بچے لگنا ہے شریعت شریعت علم لو علم لو علم لو رب مل رب جنت مولا تلا فرما ہے فرم اہل کتاب مشرقین کتاب نے مشرقین نے جہنم نیار کر رکھیا ہے یہ سائ ہو مشرق ہو بھت ہوفر ہو سکھ ہو خطرے ہوبردی ہو جہان بدالا اختیار ہے ہمیشہ اے مخلوق جو سب تو نے رب کریم بیان فرمایا ہوں جدو اے اس تعلیم نو لیا او دل وزا آیا رب دے خوف دب دزاب دے جد اے جذبہ پیدا ہوا ہے ہر اس کم تو بچے گا جی تو زخم ملنی ہے ہر اس کم نو کرے گا جی چکت ملنی ہے ربلی بنے گا جڑا آ جا دکھا سڈا دل بر راضی نام تارے دکھاں دکھ محمد بقری رے سولہ سونے دی رضا حاصل کرنے پتا لگا لبھی آ جذبات رب ردا والے لئی رب دی, دی, دی تعلیم ایک دے دے دے دے پاسو شیطان لو دے شاند ہے جی. oh, پیالے ویچ لالچ لان آؤ گئے پیالے ویچ گرن یہ کیڑے کس طرح کے ہوتے ہیں یہ شیم کیسے ہوتے ہیں ان میں کھٹا کتنا ہے میٹھا کتنا ہے کوکنگ کیسے کرتے ہیں افسر کیسے لگتے ہیں انجینئر کیسے بنتے ہیں ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں ایمان اردس آجے کسے انجینئر نے خبر ویچ بھی کام آ رہا ہے کسی ڈاکٹر نے خبر و ناراض ہو گئے سن پتا لگ گیا بے کتنے گیڑا پا پاک لیکن یہ کوئی گل نہ ہوئی چشتیاں نوکر ہو مارے تقوی تاکی اگر ہے انجینئر دنیا واسطے کہ قبر واسطے دنیا ڈاکٹر کیا رب دن دالیم لین والے بماریاں مر گئے سن چو سو سال پہلو نظام جو چلے گا اسلے آر گئے سنکر خان پکاؤ کا ول نہیں سا بولیا جا یار جٹ بندے بیٹھے جی سیانے بندے بیٹھے جی میں سیاح کو پیا کملیاں میری گل ہی نہیں ادھر پتا لگا بے وہ خانے بھی سن پیو سن جیو سنار ہو تالیم کیڑی حالانکہ ابھی تالیم درویخ ہوں راج کی گل دس لگا رب دن دی تالیم سی نہ ہنگ لگے نہ بندہ بیمار ہویا سر نو پیڑ چڑیے شاہ جی بلا دم شازی جی قبلا نے کلام پاک پڑھا دی پیڑ نہ رب پاک کلام تالیم آیا جی تعلیم رب دال بندہ حکیم صاحب یار میرا درد ہو گئی پیٹ دن اگو بیٹھا سی قرآن دی تعلیم والا لٹرا نہیں سی بن گیا قرآن قرآن سی نا ویخا لوٹا گاج ملوٹ اج بھی قرآن کی تعلیم اللہ تعالی معافی عطا فرما جنہ کو تعلیم نہیں صرف قرآن والی محکوم رحم اسلامی حکومت رہی ہے نا؟ دی حکومت رہی ہے تھے، کئی برے صغیر ہے سکھ ہندو نوکر بنتے دے انچ انسانی ہمدردیا پیدا ہوئی نا یعنی سکھ ایک حکیم ہے, کے ہے تے او کہ یار تو غریب ہے پیسے جانے نوکر بنتے رہے تر سونے قرآن کی تعلیم والا بیٹھا سی اس آخر کوئی دار نہیں علاج بھی ہوں رہے نے مالجے رہے نے معاملات بھی چلتے رہے نے تالیم والے اللہ تعالی آپ رستے ایک بندہ آپ دی نظر پی ایک بندہ بندے نے ویکیا آپ نشت گلی امام صاحب دی نظر پی گئی فرمایا بندہ میرے تو کیوں لک میں کسی نالو کیتا ہی نہیں ویختے لک لیں گے میرے ویستے کیوں لکیا لکی لکی بندہ ہے سی کوئی ہال کتاب فرمایا دس یار میں لکیا کیوں ہے سونے کئی دے لوگ آئے لے جنا آپ لیا سی کرزا لیا سی جناب کا کرزا واپس نہیں کر سکیا میں خیال کیا میرے مذہب والے وہ نو یاد رکھتے نے جدو مخروج سامنے آوے آن مطالبہ کر لیں میں مطالبہ نہ کرو تے میرے کوئے آلے. کوئی نہیں میں گا کتوں شرمندگی تچن واسطے میں ڈریا جی لکیا امام یاد ابو حنیفہ سرکار فرمایا میں فرمایا افسوس یار جہا کرزا جہزا جی کرزے دا فکر تین لکن مجبور کر دے تین ڈرن تجبور کر دے یا ابو حریفا تین یا تی کرزہ معاف کیتا ہے جا کیتا خبردار درویش اج تو سوی کاروبار تام پاپ تر دی کوئی صورت نہیں دی سی پڑھ دی ایک بندے کوزہ لینا سی او دے مکان دے دروازے دوپہر کا وقت چنگی گرمی ادی دیوار کا سایا خرا س دروازے تسک دیتی ہے ساائے تی خلوتے دپے کلو گئے نی بندہ باہر آ گئے कह लगया लाज पाल आ छावे हो जाना को दीवार को नफा उठान हक कि मेरे वास्ते कि साया सूद ना बन जा बनना नहीं بننا نہیں سی دیوار دستیاد سی جزار لنگرپ والے رستے ہر کسی کا حق آستا کسی کا خاص نہیں رستہ ہر کسی کا لہذا رستے استعمال کر لے سود نہیں بنتا پر امام پا فرمایا دیوار تری سی میں رب تو ڈرنا وا پورا سی تری دیوار کا نفا کیوں اللہ اللہ آدھے لینے نے پیسے پورے لینے لیکن او دی دیوار تو ہی نفع نہیں کمایا پر افسوس و ملک سڈے نے سوادی کاروبار بے دی ملک دے بچے بچے دے کروڑا نہیں اربا روپے کرز آئے کرزے سول دیاری دا اربا اتار رہے جدو رحمت دے کے لانت خود <تصفح> رشوت لینی قاتل نو چین مختول دے بارشا نو فرتے تین پیسے قاتل کو لے کے رشوت لے کے جج سکول پڑے پڑھے ہے نا حق کے فیصلا نہ جنابل نو پسا درخ دا, دا, در دا hey! hey! hey! hey! hey! hey! کا پڑ فوج والا Allah, Allah, Allah. خطری آنے چکے ہم جم نہیں چاہتے جنگ نہیں چاہتے اریشن کرنے تیلو نظر آیا سوا تیو بھی نہیں آیا اگلے بن دے بن گئے یہ ہتھی قوم جی کٹی جا گی جی ماری جا گی سام کوئی ڈکرا پابند مولوی پابندی میلاد تابش پابندی جلوس تابندی جی کوئی مولوی انا ہی کام چا کرے جی وہ کرتے رہے راہ ڈکنا لوکا مالا نو چاڑ دینا نقصان کرنا مہین واسطے کرے آزم بن جائے توجہ نہیں فرمائی کی انشاف ہوا بھائی جہ کم کرزر آزم بنتا ہے हक बनवीम <laughs> फिर चाह मोलवी ना देना इस काम दे जेल जाना बनता सी फिर साप्तान वजीर नी शी ते जेल दे शी। नहीं बनना चाहता जेल जाने काबिलो फर भाई لیکن کی وجہ ہے پتا ہے مولوی خرا مائیں سکول میں یہ کرے تھی نہیں تو جفر جی انجینئر بنیاد انجینئر بنیا لکھا کروڑا روپیے تنخواہ بھی لے رہے اسے گا سڑک بن رہی ہے جی نے مٹ لا دیدار ہو گیا مر ایندا پیا تین ایڈے پیڑ خیر ہے تیو لیا ویخے پیالے دی خوبصورتی پچ مرد پے آیا نو یاد پیالے جنسے <تصفح> <تصفح> <تصفح> مراد دنیا پیالے نو کماست کی وجہ ہے فوج آٹائر جا ہو لندن گیا بیٹھا ہوں کوٹھی بنگلہ کاروبار پیسہ مال متع لے کے اگلا حکومت کی گل ہے مولوی سفا بھی نماز ہوماز پڑھنے بھی کوئی نہلندر اقبال بول فرمایا نہ ہو تویا مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی نہ ہو تی مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی کہ میری دقیق کیا ہے یہی تشتاق تین کی کہ مشتاق آخ تو طلب تو جذبے یعنی جذبیا کا طوفان جی نہ فرمو دا اقبال بہت ہی مسلمان مومن موبائل کہ جی جذبے نہ ہو جذبے جی دل دزبے ایمان والے اے پکا موبے نے جی دل وزبے کفر والے دنیا والے نے پکا کفا تا ساڈا کلندر اقبال پروندہ بولیا تعلیم پیچھے اوی پیا ہے رسول والی تعلیم لے رسول والی تعلیم لائے یہ آسمانی رب سونے لے جذبے نو بےدار کرنے اس تعلیم نو بھیجا ہے چڈ کے کافر بھی تعلیم لوگ گا تیر جذبے کافر والے بن جانے ملک کے لیے تو جان بھی دے سکتا ہوں پر اسلام کے لیے روپیہ بھی ہم زندہ کام ہے خطری دی نشا کیا عراق افغان مسلمان نہیں وہ بولو کیا عرب ہجاد والے مسلمان تک پرچم دلے ہیکو آخو ت افغانیاں پرچم بخر تو بخر نلندر اقبال پہ شوری اور ہی کہ میں آ جب یو ہندی نی کے خود سیکھی سے تو مرن جذبے دیتے نے رب فرما میرے اسلام واسطے میرے شہید جنگا لگ ماریا دا شہید ادلے نے مارا نو شہید شہادت پہ سوکھی آپس لڑیے نا میں تی مارا گا تہد مارے گا میں شہدت مارد ختری مرے یا مسلمان مرے ان شہید ہوں کہ فوج اچری فوج اچ برتھی نے برتھی نے برتھی نے جناب ہندو بھی برتھی نا ہے۔ پاک فوج کو سلام اسی سلام کر ہے نا، بےتی نہیں کرنی ساڑھے بھیک خوکے ڈے بڑھے محافظ نے ایک منٹ آجتے جے وہ بادر تو پی شاہاں ہاتھ جاؤنے تشاہنو انڈیا آرے خطریاں تو بڑا ڈر پہا لگتا ماں میں خطریاں نہ ہو بھیڑی ساڑھے نا ایک آر لہنے لیکن اس انڈیا دے خطریاں نو نہیں آن گئنے ساڑھے محافظ نے واہ <laughs> <laughs> <laughs>